انجام بخیر سعادت حسن منٹو بٹوارے کے بعد جب فرقہ وارانہ فسادات شدت اختیار کر گئے اور جگہ جگہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے خون سے زمین رنگی جانے لگی تو نسیم اختر نے جو دہلی کی نوخیز طوائف تھی اپنی بوڑی ماں سے کہا چلو ماں یہاں سے چلیں بوڑھی بائیکہ نے اپنے پوپلے منہ میں پاندان سے چھالیا کے باریک باریک ٹکڑے ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا کہاں جائیں گے بیٹا پاکستان یہ کہہ کر وہ اپنے استاد خان صاحب اچھن خان سے مخاطب ہوئی خان صاحب آپ کا کیا خیال ہے یہاں رہنا آپ خطرے سے خالی نہیں خان صاحب نے نسیم اختر کی ہاں میں ہاں ملائی تم کہتی ہو مگر بائی جی کو منا لو تو سب چلیں گے نسیم اختر نے اپنی ماں سے بہتےرا کہا کہ چلو اب یہاں ہندوؤں کا راج ہوگا کوئی مسلمان باقی نہیں چھوڑیں گے بوڑھیا نے کہا تو کیا ہوا ہمارا دھندا تو ہندوؤں کی بدولت ہی چلتا ہے اور تمہارے چاہنے والے بھی سب کے سب ہندو ہی ہیں مسلمانوں میں رکھا ہی کیا ہے ایسا نہ کہو ان کا مذہب اور ہمارا مذہب ایک ہے قائد اعظم نے اتنی محنت سے مسلمانوں کے لیے پاکستان بنایا ہے ہمیں اب وہی رہنا چاہیے مانڈو میراسی نے افیم کے نشے میں اپنا سر ہلایا اور غنود کی بھری آواز میں کہا چھوٹی بھائی اللہ سلامت رکھے تمہیں کیا بات کہی ہے میں تو ابھی چلنے کے لیے تیار ہوں میری قبر بھی بناؤ تو روح خوش رہے گی دوسرے میراثی تھے وہ بھی تیار ہو گئے لیکن بڑی بھائی دلی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی بالاخانے پر اسی کا حکم چلتا تھا اس لیے سب خاموش ہو گئے بڑی بھائی نے سیٹ گوبند پرکاش کی کوٹھی پر آدمی بھیجا اور اس کو بلا کر کہا میری بچی آج کل بہت पाकिस्तान जाना चाहती थी मगर मैंने समझाया वहां क्या धरा है यहां आप ऐसे मेहरबान सेठ लोग मौजूद हैं वहां जाकर हम उपले थापेंगे आप एक करम कीजिए सेठ बड़ी बाई की बातें सुन रहा था मगर उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था एकदम चौंक कर उसने बड़ी बाई से पूछा तो क्या चाहती है हमारे कोठे के नीचे दो तीन हिंदुओं वाले सिपाहियों का पहरा खड़ा कर दीजिए ताकि बच्ची का सहम दूर हो سیٹھ گوبند پرکاش نے کہا یہ کوئی مشکل نہیں میں ابھی جا کر سپرنٹینڈنٹ پولیس سے ملتا ہوں شام سے پہلے پہلے سپاہی موجود ہوں گے की اختر کی ماں نے سیٹھ کو بہت دعائیں دیں جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا ہم آپ اپنی بائی کا مجرا سننے آئیں گے بڑھیا نے اٹھ کر تازیمن کہا ہائے جب جم آئیے آپ کا اپنا گھر ہے بچی کو آپ اپنی کھانا یہیں کھائیے گا نہیں میں آج کل پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنی توند پر ہاتھ پھیرتا چلا گیا شام کو نسیم کی ماں نے چاندنیاں بدلوائیں گاؤ تکیوں پر نئے غلاف چڑھائے زیادہ روشنی کے بلب لگوائے اعلیٰ قسم کے سگریٹوں کا ڈبہ منگوانے بھیجا تھوڑی ہی دیر کے بعد نوکر ہواس باختہ ہانپتا کانپتا واپس آ گیا اس کے منہ سے ایک بات نہ نکلتی تھی آخر جب وہ کچھ دیر کے بعد سنبھلا تو اس نے بتایا کہ چوک میں پانچ چھ سکھوں نے ایک مسلمان خوانچہ فروش کو کرپانوں سے اس کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا جب اس نے یہ دیکھا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور یہاں آن کے دم لیا نسیم اختر یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی بڑی مشکلوں سے خان صاحب اچھن خان اسے ہوش میں لائے مگر وہ بہت دیر تک نہیں ڈھال رہی اور خاموش خلا میں دیکھتی رہی آخر اس کی ماں نے کہا خون خرابے ہوتے ہی رہتے ہیں کیا اس سے پہلے قتل نہیں ہوتے تھے دم دلاسا دینے کے بعد نسیم اختر سنبھل گئی تو اس کی ماں نے اسے بڑے دلار اور پیار سے کہا اٹھو میری بچی جاؤ پشواس پہنو سیٹ آتے ہی ہوں گے نسیم نے بادل ناخاستہ پشواس پہنی سولہ سنگھار کی اور مسنت پر بیٹھ گئی اس کا جی بھاری بھاری تھا اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس مقتول خوانچہ فروش کا سارا خون اس کے دل و دماغ میں جم گیا ہے اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا وہ چاہتی تھی کہ زرق برق پشواس کی بجائے سادہ شلوار قمیص پہن لے اور اپنی ماں سے ہاتھ جوڑ کر بلکہ اس کے پاؤں پڑ کر کہیں کہ خدا کے لیے میری بات سنو اور بھاگ چلو یہاں سے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم پر کوئی نہ کوئی آفت آنے والی ہے بڑھیا نے جھنجھلا کر کہا ہم پر کیوں آفت آنے لگی ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے نسیم نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا اس غریب خان نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو ظالموں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے بگاڑنے والے بچ جاتے ہیں مارے جاتے ہیں جنہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہوتا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ایسے حالات میں کس کا دماغ درست رہ سکتا ہے چاروں طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں یہ کہہ کر وہ اٹھی بالکنی میں کھڑی ہو گئی اور نیچے بازار میں دیکھنے لگی اسے بجلی کے کھمبے کے پاس چار آدمی کھڑے دکھائی دیے جن کے پاس بندوقیں تھیں خان اچھن کو بتایا اور وہ آدمی دکھائے ایسا لگتا تھا کہ وہی سپائی ہیں جن کو سیٹ نے بھیجا ہوگا خان صاحب نے غور سے دیکھا نہیں یہ سپائی نہیں سپائیوں کی تو وردی ہوتی ہے مجھے تو یہ گنڈے معلوم ہوتے ہیں نسیم اختر کا کلیجہ تھک سے رہ گیا گنڈے اللہ بہتر جانتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا لو یہ تمہارے کوٹھے کی طرف آ رہے ہیں دیکھ نسیم کسی بہانے سے اوپر کوٹھے پر چلی جاؤ میں تمہارے پیچھے آتا ہوں مجھے دال میں کالا نظر آتا ہے نسیم اختر چپکے سے باہر نکلی اور اپنی ماں سے نظر بچا کر اوپر کی منزل پر چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد خان صاحب اچھن خان اپنی چندھی آنکھیں جھپکاتا اوپر آیا اور جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی نسیم اختر جس کا دل جیسے ڈوب رہا تھا اس نے خان صاحب سے پوچھا کیا بات ہے وہی جو میں نے سمجھا تھا تمہارے متعلق پوچھ رہے تھے کہتے تھے سینٹ گوبند پرکاش نے کار بھیجی ہے اور بلوایا ہے تمہاری ماں بڑی خوش ہوئی بڑی مہربانی ہے ان کی میں دیکھتی ہوں کہاں ہے شاید خسل خانے میں ہو اتنی دیر میں میں تیار ہو جاؤں ان گنڈوں میں سے ایک نے کہا تمہیں کیا شہد لگا کر چاٹیں گے بیٹھی رہو جہاں بیٹھی ہو خبردار جو تم وہاں سے ہلیں ہم خود تمہاری بیٹیوں کو ڈھونڈ نکالیں گے میں نے جب یہ باتیں سنی اور ان گنڈوں کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو کھسکتا کھسکتا یہاں پہنچ گیا ہوں. نسیم اختر حواس باغتا تھی اب کیا کیا جائے خان نے اپنا سر کھجایا اور جواب دیا دیکھو میں کوئی ترکیب سوچتا ہوں بس یہاں سے نکل بھاگنا چاہیے اور ماں اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کو اللہ کے حوالے کر کے خود باہر نکلنا چاہیے اوپر چارپائی پر دو چادریں پڑی ہوئی تھیں خان صاحب نے ان کو گانٹ دے کر رسا سا بنایا اور مضبوطی سے ایک گنڈے کے ساتھ باندھ کر دوسری طرف نیچے لانڈری کی چھت تھی وہاں اگر وہ پہنچ جائیں تو راستہ آگے صاف ہے لانڈری کی چھت کی سیڑھیاں دوسری طرف تھیں اس کے ذریعے سے وہ طویلے میں پہنچ جاتے اور وہاں سائز سے جو مسلمان تھا تانگا لیتے اور اسٹیشن کا رخ کرتے نسیم اختر نے بڑی بہادری دکھائی آرام آرام سے نیچے اتر کر لانڈری کی چھت تک پہنچ گئی خان صاحب اچھا خان بھی بحفاظت تمام اتر گئے اب وہ طویلے میں تھے سائز اتفاق سے میں گھوڑا جوت رہا تھا دونوں اس میں بیٹھے اور اسٹیشن کا رخ کیا مگر راستے میں ان کو ملٹری کا ٹرک مل گیا اس میں مسلح فوجی مسلمان تھے جو ہندوؤں کے خطرناک محلوں سے مسلمانوں کو نکال نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا رہے تھے جو پاکستان جانا چاہتے ان کو اسپیشل ٹرینوں میں جگہ دلوا دیتے ٹانگے سے اتر کر نسیم اختر اور اس کا استاد ٹرک میں بیٹھے اور چند ہی منٹوں میں اسٹیشن پر پہنچ گئے اسپیشل ٹرین اتفاق سے تیار میں ان کو اچھی جگہ مل گئی اور وہ بخیریت لاہور پہنچ گئے یہاں وہ قریب قریب ایک مہینے تک والٹن کیمپ میں رہے نہایت قسم پرسی کی حالت میں اس کے بعد وہ شہر چلے آئے نسیم اختر کے پاس کافی زیور تھا جو اس نے اس رات پہنا ہوا تھا جب سیٹھ گوبند پرکاش اس کا مجرا سننے آ رہا تھا یہ اس نے اتار کر خان صاحب اچن کے حوالے کر دیا تھا ان زیوروں میں سے کچھ بیچ کر انہوں نے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا لیکن مکان کی تلاش جاری رہی آخر بدقت تمام ہیرا منڈی میں ایک مکان مل گیا جو اچھا خاصا تھا اب خان صاحب اچھن خان نے نسیم اختر سے کہا گدے اور چاندیاں وغیرہ خرید لیں اور تم بسم اللہ کر کے مجرا شروع کر دو نسیم نے کہا نہیں خان صاحب میرا جی اکتا گیا ہے میں تو اس مکان میں بھی رہنا پسند نہیں کرتی کسی شریف محلے میں کوئی چھوٹا سا مکان تلاش کیجیے کہ میں وہاں اٹھ جاؤں میں اب خاموش زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں خان صاحب کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کیا ہو گیا ہے تمہیں بس جی چاٹ ہو گیا ہے میں اس زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتی ہوں دعا کیجئے خدا مجھے ثابت قدم رکھے یہ کہتے ہوئے نسیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خان صاحب نے اس کو بہت ترغیب دی پر وہ ٹس سے بس نہ ہوئی ایک دن اس نے اپنے استاد سے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی کر لینا چاہتی ہے اگر کسی نے اسے قبول نہ کیا تو وہ کنواری رہے گی خان صاحب بہت حیران تھا کہ نسیم میں یہ تبدیلی کیسے آئی فسادات تو اس کا باعث نہیں ہو سکتے پھر کیا وجہ تھی کہ وہ پیشہ ترک کرنے پر تلی ہوئی ہے جب وہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گیا تو اسے ایک محلے میں جہاں شرفا رہتے تھے ایک چھوٹا سا مکان لے دیا اور خود ہیرا منڈی کی ایک مالدار طوائف کو تعلیم دینے لگا نسیم نے تھوڑے سے برتن خریدے ایک چارپائی اور بستر وغیرہ بھی ایک چھوٹا لڑکا نوکر رکھ لیا اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگی پانچوں نمازیں پڑھتی روزے آئے تو اس نے سارے کے سارے رکھے ایک دن وہ غسل خانے میں نہا رہی تھی کہ سب کچھ بھول کر اپنی سریلی آواز میں گانے لگی اس کے ہاں ایک اور عورت کا آنا جانا تھا نسیم اختر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت شریفوں کے محلے کی بہت بڑی پھپا کٹنی ہے شریفوں کے محلے میں کئی گھر تباہ و برباد کر چکی ہے کئی لڑکیوں کی عصمت آنے پونے داموں بکوا چکی ہے کئی نوجوانوں کو غلط راستے پر لگا کر اپنا الو سیدھا کرتی رہتی ہے جب اس عورت نے جس کا نام ہیں نسیم کی سریلی اور منجھی ہوئی آواز سنی تو اس کو فوراً خیال آیا کہ اس لڑکی کا آگاہ ہے نہ پیچھا بڑے مارکے کی طوائف بن سکتی ہے چنانچہ اس نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے اس کو اس نے کئی سبز باغ دکھائے مگر وہ اس کے قابو میں نہ آئی آخر اس نے ایک روز اس کو گلے لگایا اور چٹ چٹ اس کی بلائیں لینا شروع کر دیں جیتی رہو بیٹا میں تمہارا امتحان لے رہی تھی تم اس میں سولہ آنے پوری اتری ہو نسیم کے فریب میں آ گئی ایک دن اس کو یہاں تک بتا دیا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ ایک یتیم کماری لڑکی کا اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا جنتے کو موقع ہاتھ آیا اس نے نسیم سے کہا بیٹا یہ کیا مشکل ہے میں نے یہاں شادیاں کرائی ہیں سب کی سب کامیاب رہی ہیں اللہ نے چاہا تو تمہارے ہسب منشا میاں مل جائے گا جو تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیے گا جنتے کئی فرضی رشتے لائی مگر اس نے ان کی کوئی زیادہ تعریف نہ کی آخر میں وہ ایک رشتہ لائی جو اس کے کہنے کے مطابق فرشتہ سیرت اور صاحب جائیداد تھا نسیم مان گئی تاریخ مقرر کی گئی اور اس کی شادی انجام پا گئی نسیم اختر خوش تھی کہ اس کا میاں بہت اچھا ہے اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا ہے لیکن اس دن اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے جب اس کو دوسرے کمرے سے عورتوں کی آوازیں سنائی دیں دروازے میں سے جھانک کر اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر دو بوڑھی طوائفوں سے اس کے متعلق باتیں کر رہا ہے جنتے بھی پاس بیٹھی تھی سب مل کر اس کا سودا طے کر رہے تھے اس کی سمجھ میں نہ آیا کیا کرے اور کیا نہ کرے بہت دیر روتی سوچتی رہی آخر اٹھی اور اپنی پشواس نکال کر پہنی اور باہر نکل کر سیدھی اپنے استاد اچھن خاں کے پاس پہنچی اور مجرے کے ساتھ ساتھ پیشہ بھی شروع کر دیا ایک انتقامی قسم کے جذبے کے تحت وہ کھیلنے لگی